الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب شرح صدري ويسر لي حمري وحب نخرتا من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الزجين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم عهد الكتاب ألا يقدرون على شيء اللہ خود رونا شعیب اللہ کی ہم دخنا کے بعد یہ سورہ الحدیب کی آیات ہے دو آخری آیات آئی تان کریمان اللہزت اہل ایمان سے مخاطب ہے جگہ جگہ اس پورا مبارکہ میں ایمان ہی کی بات کی گئی ہے اور اس کا آغاز اس سے کیا گیا ہے سب بحل عماوادی ول ارد کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے تم نہ بھی کرو اور سارے دنیا والے ساری مخلوق نہ بھی کرے تو اللہ تبارک مطالعہ تعریف کیا گیا ہے حکمت والا ہے وہ العزیز ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو وہ نہ چاہے تو کر نہیں سکتا یہاں اہل ایمان کو مخاطب کیا خاص کر ان حالات میں جن میں سے آج ہم گزر رہے ہیں شیطان مایوسی کے بادل ہمارے دل پر ہر وقت جو ہے اپنے بسواس کے ذریعے بھیجتا رہتا ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا یہ ہمارا اضلی دشمن ہے یہ کوئی موقع نہیں چھوڑے گا اور ہم اگر مستعد رہے تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا سوائے وسواس کے اس کے پاس کوئی اور اختیار ہے بھی نہیں اللہ رب العزت میں سارے اختیارات اپنے پاس رکھے اور وہ ہے اللہ واحد مالک نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وہ آمینو بے اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اس سے پہلے بھی یہ اسلوب اسی سورا مبارکہ میں اختیار کیا گیا ہے اللہ اپنی تاریخ بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو کہتا ہے ریاست نمبر ساتھ ہے رسورا الحبیف کی آ مینو بلہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ وہ ان سکو نما کو مستق اور اس ایمان کے ثبوت میں خرچ کرو کچھ میں سے جو اللہ تعالی نے تمہارا مال بنایا تمہاری ملکیت بنایا حتیٰ کہ اپنی جان بھی تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے تو ہمیں تجزیر ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ کن پر آیات نازل ہو رہی ہیں امام الانبیاء پر صلی اللہ علیہ و وسلم اور کس جماعت کو اللہ مخاطب ہے جو دنیا پر بہترین جماعت ہو گزری ہے اور ان میں سے کسی ایک شخص کے درجے کو آج کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ ادنا سے ادنا ان میں ہو اور اعلی سے اعلی امتی ہو اپنے اعمال کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے اپنے تمام کے تمام جو کچھ بھی تاریخی زندگی کے حد و خال ہے ان کے اعتبار سے کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا رضوان اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ حکم دے رہا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ و آ مینو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس سے یہی مراد ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے پھر کیا ہوگا یوتم کس لین اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دو حصہ دے گا دگ نہ دے گا رحمت سے و یا جا نورا اور اللہ تمہارے لیے نور بنا دے گا تمہیں نور کا مالک کر دے گا روشنی کا تم شون اور دل تم اس روشنی کے اندر زندگی کا سفر طے کرو گے تمہاری زندگی کی گاڑی کی جو بتی ہے وہ جل اٹھے گی اور اس قدر زوردار تو جس قدر تمہارا ایمان زوردار اب تمہاری پٹلی تمہیں صاف دکھائی دے گی تم منزل کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جاؤ گے یہاں تک کہ تم وہ دیکھ لو جس کے اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں وعدے دیے تم شو نبھی اس نور کے اندر تم چلو گے ویہ ہوں پھر اور اللہ تمہاری تمام لفشوں کو فتحوں کو آخر ہم انسان ہیں اور صحابہ بھی انسان تھے رضوان اللہ علی مجمعین اور امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تمام رسول انبیاء بھی انسان تھے وہ العبفور وقیم اللہ بڑا ہی بفر ہو رہی بہت ہی بخشنے والا اور رحمتوں سے ڈھانپ لینے والا کیونکہ اعمال تو کسی کے اللہ کی نعمتوں کا بدل نہیں ہو سکتے اس کی رحمت کا شامل حال ہونا ہی ہمیں جنت کا مستحق بنائے گا اور حقیقتا ہماری منزل جنت ہے اللہ ہمیں اس کے قابل بنا دیا یہ دنیا امتحان گاہ ہے اس میں کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اور تیزی سے اپنے انجام کی طرف وہ بڑھ رہا ہے آج ہم نے زندگی کا ایک دن کم کر لیا اس کو ہم کبھی نہیں لوٹا سکتے ہم نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں وارد ہوئے نہ اپنی مرضی سے واپس جائیں گے نہ اپنی مرضی سے ہم نے اپنی نسل اور اپنی قوم اور اپنا ملک چنا نہ رنگ ہمارا اپنی مرضی سے ہمیں ملا اور نہ ہماری مرضی اپنے بدن اور اس کے اندرونی تمام معاملات پر چلتی ہے ہمیں تو محدود سے اختیار دیا گیا جس کے اندر محدود سی آزمائش ہے محدود سے وقت کے لیے اور اس کے بعد ہمیش کی, کی رضا ہے اللہ تعالیٰ کی اور جنت کی لا زوال نعمتیں ہیں اور بد نصیبوں کے لیے جنہوں نے اس وقت کو کھو دیا وہ جہنم ہے کہ جس سے پھر اللہ کبھی نہ نکالے گا خون اس میں چیخیں گے چلائیں گے کہ اللہ ایک دفعہ بھیج دے پھر اچھے کام کریں گے کل نہ کل مت ان کا یہ تو ایک بات ہے حسرت کی بات ہے جو کہنے والے نے کہہ دی مرنے کے بعد میں اٹھائے جانے کے دن تک پردے ہیں یقینا ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا واجب ہے ہم ہمارا اسباب اختیار کرنا اللہ کے راستے میں تیاری کرنا کفار سے ٹکر لینے کی مگر حقیقت ہے کہ جس چیز کی تیاری میں غفلت ہوتی ہے وہ تیاری ہے ایمان کی تیاری داخلی حالت اگر اچھی نہ ہو تو خارجی حالت سے کچھ نہیں بنتا اے اعداد نس جہادی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خوب عہدہ کی تیاری کرنا اور ایمانی عہدہ بھی تو ہونا چاہیے جب تک ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ درست نہیں ہوگا ہمیں ہر طرف سے لوگ ڈراتے رہیں گے اور ہر طرف کی باتیں ہمیں متاثر کرتی رہیں گے ہم سنی سنائی باتیں لوگوں تک منتقل کر کے جھوٹوں میں شمار ہوتے رہیں گے اور میڈیا ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلتا رہے گا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنا رب مضبوط کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں ان واقعات کا حل تلاش کرے اپنے علماء کی رہنمائی میں جو اتنے مہربان ہیں کہ بغیر کسی عبر کے ہمارے لیے وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں جو ہماری نجات کا باعث ہے اور انہیں بڑی محنتوں کے بعد مدتوں کے بعد بہت عمر اور کوششیں کھپانے کے بعد ملی ہوتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ان کی محفل اٹھانا ان سے حاصل کرنا قرآن سے رہنمائی لینا سنت سے اس میں وقت خرچ ہوتا ہے اس میں توجہ درکار ہے اس میں دل کے ساتھ پوری طرح آدمی کا مگن ہونا ہے ورنہ یہ نہیں ملتا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کے لیے محنت نہ کرے اور اسے مل جائے ولّہ دینا جا للہم سب وہ لوگ جو ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں توانائی کھپاتے ہیں ہم ان پر اپنی راہوں کو کھول دیتے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے ایمان والو یہ کام کرو یہ سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ اے ایمان والو اطق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ آ مینو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ یعنی تمہاری زندگی کا عمل اور تمہاری تمام کی تمام کوششیں اس بات کا ثبوت ہو جائیں اہل ایمان کے لیے بھی اہل کفر کے لیے بھی اور اللہ کے ہاں بھی کہ تم اللہ کے رسول پر باقی ایمان رکھتے ہو حالات کچھ بھی ہو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتوں کو ہر پہ آخر سمجھتے ہو پھر کیا ہوگا یو تکم تمہیں دوہرا حصہ ملے گا میں رحمتی اللہ کی رحمت سے بھائی اجا نور تمہیں اللہ نور دے دے گا اللہ تمہارا سینہ کھول دے گا میں سب کے دین اللہ جس کے طرف بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین میں سمجھ دیتا ہے اگر بعض حالات ہمیں مایوس کریں اور ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے علماء کی طرف جانا چاہیے نماز کی طرف جانا چاہیے وسط آئی صبری وسطلاد یہ بہت بڑی بدنسیبی ہے کہ آدمی ان حالات میں جن کے اندر شیطان مایوس کر رہا ہو قرآن اور سنت کے ذریعے اپنے دل کو کھڑا کر سکے لازمی روشنی ملے گی جو کوشش کرے گا دعائیں پڑے اللہ علم نے رش کی وائز بن اللہ مجھے الہام کر میری رہنمائی اور اللہ تبارک و تعالی مجھے شیطان کے شخص بجا تو اللہ فرماتا یہ وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ومن اوفا بھی اللہ سے زیادہ بھلا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے اللہ تو ہی ہے تیرے سوا کوئی نہیں تو ہی ہر وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے اور جب بندے کے اندر یہ اچھائی ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے تو علماء نے کہا ہے علیہ سنت نے کہ جو بھی اچھائی مخلوق کے اندر ہے وہ اللہ کے اندر درجۂ انتہا میں ہے بشرط کہ وہ اللہ کے لیے نقص نہ بنے مثلاً بندے کا اولاد والا ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے رب ربض الجلال ولی کرام کے لیے نقش ہے بندے کا وعدہ پورا کرنا بہت بڑی خوبی ہے اللہ سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا والے امن اوفا بھی احدہ اگر ہم ان تمام حالات میں جن سے گزر رہے ہیں ایک حل کر لیں اس کا کہ اللہ سے ڈر دیں خا اخبار خبریں ہمیں پوری ملے یا نہ ملے ہم تجزیہ کرنے کے قابل ہوں یا نہ ہوں کیونکہ آئندہ آنے والے حالات اللہ کے سوا کو نہیں جانتا اور یہ انسان کی طبی خواہش ہے کہ آئندہ آنے والے حالات اسے معلوم ہوں پانی تھوڑا سا معلوم اور یہ تبھی خواہش جو ہے بہرحال اس کا حل اللہ تعالی نے دے دیا انسان ضرور آنے والے حالات جاننے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے جو تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہے وہ قرآن اور سنت سے پیشین گوئی اور قرآن اور سنت سے آنے والے حالات کی خبریں اکٹھی کرتا ہے اور اپنے دل کی روشنی کو قائم کر لیتا ہے جو بد نصیب ہے وہ نجومی کے پاس جاتا ہے دانشور کے پاس جاتا ہے صبح سے لے کر رات تک اخبار کے کالم پڑھتا ہے ریڈیو اور ٹی وی پر بیٹھا خبریں دیکھتا رہتا ہے اس کا ذہن آج یہ بنتا ہے کل وہ بنتا ہے اور وہ بالکل اقلانی ہو کر رہ جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پہلی بار و تب اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. آپ ان تمام دنیا کے بخیر سے کٹ کر اللہ کے لیے وقت نکالیں اللہ کے لیے کٹ جانا اور علیحدہ ہونا سب سے اور اللہ کے لیے تدبر اور تفکر کرنا اکیلے ہو کر مچنا و فرادا اور دو دو کھڑے ہو کر سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا اس میں کوئی مائی نہیں دی جو آج حالات بن گئے اس سے پہلے کبھی نہیں بنے کیا ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے حالات ہم سے مشابے نہ تھے جوڑی گیلانی کا تقریر کرنا ہے پوری قوم الٹ گئی جو تھوڑی بہت حمایت نظر آتی تھی ان لوگوں کی جو شریعت مانگتے وہ حمایت دشمنی میں نہیں تو بالکل لا تعلقی میں بدل گئی بالکل لوگ اس معاملے سے اپنے آپ کو بری ذاحت کرنے لگے اور اس طرح ہوا کہ گویا سارے ہی ایک بات پر آ گئے حالانکہ صرف بنیادی پات میں کوئی لمبے چوڑے ان کے لیے دلائل دینے کے لیے تیار ہوں نہ ہوں نہ یہ وقت ہے درد کا ہے موٹی سی بات ہے کہ شریعت پاکستان پہ نہیں چل رہی یہ پاکستان کی اسمبلی نے خود اعتراف کر لی ہے یہ ہمارے یہاں نظام شریعت نہیں ہے تبھی تو انہیں نظام شریعت دینے کا وعدہ کیا اور دستخط کیے اور عدل نہیں ہے یعنی ہمارے یہاں ظلم ہے اور ہمارے یہاں کفر ہے یہ جب پتہ چل گیا بچے بچے کو پاکستان میں کیونکہ اسمبلی کی بھاری اکثریت نے یہ اعتراف کیا جسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ اعتراف اور یہ اقرار اس طرح کا ہے جس طرح مرزائی کے کافر ہونے کا اس طرح کا اقرار ہو گیا کہ ہمارے ہاں نظام پھونک ہے اب دیکھیے یہ کوئی معمولی بات ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ ہو اگر تو کفار ہو کلمہ نہ پڑا ہو تو یہ تو بہت لوگ ہیں ایسی کوئی اچمبا والی بات نہیں ہے اس میں عجوبہ یہ ہے اور انتہائی خوفناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ کلیمہ پڑھنے کے بعد جٹائی کے ساتھ اس بات کا اعتراف دستخط کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں نظام شریعت نہیں اور دوسری بات اس سے خطرناک یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نظام شریعت ہے اور یہی جو کچھ ہم کر رہے ہیں شریعت کا یہی سفاتا ہے یہ دھوکے یہ جھوٹ یہ کفر کا اقراز اس کے بعد ہمارا کیا حال ہونا چاہیے پوری قوم مچھلیاں پکڑنے لگی ہفتے کے دن اب ایک قوم اگر ڈٹی رہے گی مس لمتا علیما کہ عظیمہ ہے مجھے یہاں اجتبا ہو رہا ہے کہ اس قوم کو کیوں منع کرتے ہو جسے اللہ تبارک وطالعہ دنیا میں سزا دینے والا یہ عذاب کے حوالے کرنے والا ہے منع کرنے والوں سے لوگوں نے کہا آج بھی لوگ یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی قوتیں اور اپنی توانائیت کیوں ضائع کرتے ہو اب تو سارا ماحول ان کے خلاف ہے شریعت مانگنے والوں کے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے اللہ رب العزت اہل حق کی مدد میں کبھی بھی مالک الملک کے وعدے خطا نہیں ہوئے نہ ہو سکتے ہیں ہمیں فکر اپنی ہے اس لیے کہ ہم جو اس رعایا میں ہے جس کے اوپر کفر کا نظام قائم ہے ہمیں انکار کرنا ہے اس سے اگر انکار نہ کیا تو وہ نہ ہو ہم اقرار کرنے والوں میں شامل کر لیے جائیں فلم نسو جب وہ بھول گئے کس کو معذوک کی روبی جس کی نصیحت کیے گئے تھے انجئی نل نزین یو ناسو بہد نل نظین غلام ام بعص یا سکون ہم نے صرف انہیں بچایا جو منع کرتے تھے برائی سے جو گواہی سبق کر رہے تھے کیا کہتے تھے ماضیتن الا ربی کم کچھ بھی نہ ہوا تم باز نہ آئے تم نے نظام کفر ہی پر اپنے آپ کو جمع لیا اسی پر تم اور ہم جدا ہو گئے موت کے ساتھ یا تم مر گئے یا ہم مر گئے تو ہماری معذرت اللہ کے یہاں ہو گئے معذیرتن الا ربی کم بلا اللہ یتو کیا خبر کہ اللہ تعالی انہیں اپنا ڈر نصیب کر دے یہ باز ہی آ جائے لہذا اس وقت حق یہ ہے کہ ہم جس بھی حالت میں ہیں جتنی بھی ہماری استقاعت ہے ہم اس کفر کا انکار کریں کیونکہ اس کفر کو دٹھائی کے ساتھ مانا گیا ہے اللہ کی اس زمین پر بیٹھ کے جو ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اس آسمان کے نیچے جس کے ستارے کوئی گن نہیں سکتا جس کی وہ ساتیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں وہ جو سات آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر استوا کیے ہوئے ہیں اس سے بے خوف ہو کر اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں نے کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان سیاست اور میدان ریاست کی قیادت سے بالکل عمل جدا کر دیا اور یہ اعتراف کر دیا کہ رسول ہمارے قائد نہیں ہے صلی اللہ علیہ املن ہم مانتے ضرور ہیں انہیں اللہ کا رسول مگر قیادت میں ہم بہرحال ان کی قیادت قبول کیے ہوئے نہیں ہیں تم مولوی صاحب کر لو تمہیں زیادہ دورہ پڑ گیا ایمان کا ماض اللہ کم اللہ, اللہ تو تم جاؤ شریعت نافذ کر لو جسے نظام عادل کہتے ہو نافذ کر لو ظاہر ہے کہ جو قوم اس قدر اللہ سے بے خوف ہے اتنی بے حیا ہے تخوا جس سے رخصت ہو چکا اللہ صحابہ جو کہتا ہے ٹک اللہ اللہ سے ڈرو وہ عام بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو اس قوم کا کیا حال ہوگا جو دکھائی کے ساتھ کہتی ہے کہ رسول ہماری ریاست کا تو قائد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم اگر اسے قائد بنانا چاہتے تو بھائی بنا ایسی قوم سے کیا یہ ایک فیصد بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اس طریقے کو چلنے دے گی اگر اتنے ہی نیک ہوتے تو خود نہ چلا لیتے کون چلنے دے گا اسے تو میرے بھائیوں اس وقت یہ آیات ہمارا سہارا ہے کہ اللہ ہمیں یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ آج بھی تم تقوی کی بنیاد پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو دوہری رحمتوں سے تمہیں جھانپ لے گا گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے لگوشے تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں مٹا دی جائے گی اور دوسری بات اللہ تمہیں فک سے ہم کنار کرے گا اللہ تمہیں دین کی ایسی سمجھ دے گا کہ آندیاں اور طوفان تمہیں تمہارے راستے سے بھٹکا نہ سکیں گے میں یور دل اَنْ یا دیا اللہ جس کے بارے میں ارادہ فرما اسے ہدایت دے یشرخ صَدْرَهُ دل اس کا سینا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے میں یور او دلّ اور جس کو چاہے کہ گمراہ کر دے یان سب راہ ہارا انما یا اس کے سینے کو اللہ انتہائی تنگ اور گھٹن والا کر دیتا ہے اسے اسلام کی سمجھ نہیں آتی اسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالی نے دیکھو تاریخ اٹھا کر کتنی مدد کی مخلصین کی اور بیسیوں دفعہ کم دن فی عطل غلبت سے عطن چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالبات کی بدر سے لے کر سکھ ہب کے مار تک اور اس کے بعد محمد بن عبد الوہار رہی محلہ جو ماضی قریب کی داستان ہے جو عقیدہ کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر اٹھا اس نے علیحدہ سے جہاد کا کبھی بھی لوگوں کو اعلان نہیں کیا اور دعوت نہیں دی بلکہ ایمان کی دعوت دی اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اندر جہاد ہوا اور ایسی ایسی فتوحات ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیات ہیں ایمان کو سمجھنے والے ایمان کو بنیاد بناتے ہیں میرا سب کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد شریعت کا نافذ کرنا صرف نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت جو ایمان کے بغیر نافذ ہوگی وہ شریعت اسلامیہ نہیں ہوگی ایک نوجوان میں میری درست بھی تھی کہ وہ شریعت اسلامیہ کیسے ہوگی وہ نماز کیسے نماز اسلامی ہوگی جو وضو کے بغیر پڑھی جائے گی کیا مختار سختی نے صحابہ کے دور میں شریعت اسلامیہ کا نظام قائم نہیں کیا تھا تابئین میں سے قاضی نہیں مقرر کیے تھے کیے تھے حکم المرتاد میں محمد بن عبد البہاب رحی مول اس دلیل کو لائے ہیں اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ مختار سقفی اپنے آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسوخ کرتا تھا اور اس نے علویوں کی محبت کا جھنڈا لے کر حکومت اسلامیہ کو قائم کیا عراق کی طرف اور بڑی شاندار حکومت قائم کی اس میں قاضی تابئین تھے اسلام کے اندر کوئی بھی گڑبڑ شامل نہ ہوئی تھی جس کو جدا کرنا پڑے اسلام چشمہ صاحفی سے, سے ملا تھا خالص اسلام خالص اسلامی حکومت مگر اس کو دورہ پڑا اس کے اندر جو شیطان چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہوا اس نے کہا میری طرف وہی آتی میں سب کچھ وحی کے ساتھ کرتا ہوں صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین نے پورا کی اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بھائی مصعب بن زبیر کو جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی مثل تھا بہت بڑا جرنیل انتہائی بہادر انسان تھا اس کی قیادت میں فوج بھیجی اس کے پرچے اڑا دیے گئے شخص کو قتل کیا گیا اور اس نام لہاظ اسلامی حکومت کے ساتھ ٹکرانے میں کوئی پرواہ نہ کی گئی کہ باہر والے لوگ کیا کہیں گے وہ نہ ہو رومیوں کو جرف ہو جائے وہ نہ ہو کہ دشمنوں کو مشرقوں کو جو چھپے ہوئے ہیں مناسبین ان کو جوراٹ ہو جائے کہ دو اسلامی سٹیٹ ٹکرا نہیں وہ کوئی اسلام نہیں ہے جو عقیدے کے بغیر ہے وہ کوئی نماز نہیں ہے وضو کے بغیر وہ کوئی نماز نہیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑی جائے وہ نماز نماز ہے جو محمد کے طریقے پر وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مختار شخصی کو جس جیسی حکومت شاید آج کوئی قائم کرنا چاہے تو نہ کر سکے کمزوریاں رہ جائیں کیونکہ اس کا علم براہ راست صحابت تھا رضوان اللہ علیہ بھائی اور اس کے پاس تھا وہی مگر یہ حکومت توڑ دی گئی اس کو قتل کر دیا گیا اس کی بیوی جو مشہور ہے کہ عبداللہ بن عمر کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی جب یہ مسلمان تھا مخلص تھا مومن تھا شادی ہوئی ہوگی اس عورت نے اپنے قامت کو مرتد ماننے سے انکار کر دیا تو عبداللہ بن زبیر کی شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مرتدہ کو قتل کر دیا جائے یہ تھے صحابہ ایمان والے یہ ڈر نہیں محسوس کیا کہ لوگ کہیں گے انتشار پیدا کر دیا احمد بن حمبل کو دیکھیے اللہ ایمان کی جنگ کر رہے ہیں اسلامی ریاست کے اندر بیداتی بادشاہ کے ساتھ بیدا خلیفہ کے ساتھ یہ نہیں ڈرتے کہ عیسائی اور یہودی مضبوط ہو جائیں گے ہمارے آپس میں اختلاف کی وجہ سے کیونکہ خلیفہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کی مخلوق ہے کیونکہ خلیفہ اللہ کے صفات کا انکار کرتا ہے صفت تکلّم کا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کلام نہیں کرتا کلام کرنے کی صفت تو اللہ کو انسان سے مشابہ کرتی ہے انسان بھی لفظوں کے ساتھ کلام کرتا ہے اللہ بھی لفظوں کے ساتھ کلام کرتا ہے الا یہ تو شرک اکبر ہے لہذا احمد بن حمل ہے احمد بن حمل رحیم اللہ کھڑے ہوتے جبکہ اکثر علماء اقراہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو خلیفہ کے قول کے مطابق قول کہنے پر مجبور کر لیا مجبور کر کے مومن ایسی بات کہتا ہے اتراہ کی شکل میں دل مطمئن ہے ایمان پر جان بچا لی احمد بن حنبل کو ان کا چچا کہتا ہے تو بھی اپنی جان بچا لے بڑے بڑے جان بچا لے احمد رحمہ اللہ جواب دیتے کہ چچا اگر جاہل اس لیے نہ مقابلہ کرے اس گمراہی کا کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے عالم اس لیے خاموش ہو جائے کہ اس کی جان قیمتی ہے تو چچا اس گمراہی کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا یہ احمد ٹکرایا ملک کے اندر اضطراب پیدا ہوا اور یقیناً اس اضطراب کو آپ تصور کر سکتے کہ جب اہل سنت کا سب سے بڑا عالم آج تو اس طرح لوگ علماء پر جمع نہیں ہے حالانکہ دنیا ایک محلہ بن چکی ہے اور حق تو یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی اتنی تلاش کریں اور انہیں معلوم ہو جائیں ہم کہاں کہاں ہے کہ ہم علماء کو آپس میں ملانے کا باعث بنے یہاں تک کہ سکوت خلافت کے باوجود علماء جو اصل عمرا ہے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ اتنا زبردست ہو کہ گویا ہم ان کے رابطے کے بغیر زندگی کے اندر کوئی بھی مہم معاملہ طے نہ کریں احمد بن حنبل اس وقت امت ساری کے سر کے تاج ہیں اور سب سے بڑے امام ہیں اور امت ساری کی دلوں کی دھڑکن ہے جب یہ امام ٹکرایا ہوگا اسٹیٹ کے ساتھ جب اس کی کمر پر کوڑے مارے جا رہے تھے کیا پوری سلطنت دہل کرنا رہ گئی ہوگی پوری سلطنت کے اندر ہلچل نہ مچی ہوگی یقیناً ان ہوگا احمد بن حمل کو ہو سکتا ہے کئی اس طرح کے مسلح خیز لوگوں نے کہا ہو یا اس قسم کے آج کہنے والے بہت ہیں کہ بھائی یہ وقت نہیں ہے یہ وقت ہے کمر کے ساتھ مقابلے کا اس وقت اپنے ماں چھوڑ دو سب کو ہم نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی روس کے ساتھ توحید کی بات کرنے والوں کو کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہاری نو جماعتوں میں تین جماعتوں کے سربراہ مشرک ہیں تو کہا گیا یہ وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ ہے حقیقت ہے کہ یہی ہماری وقت ہے جس دن یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور ہم ایمان کی طرف پلٹ آئے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ ان تب ان تب تق تک اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ ان تسبرو اگر تم صبر سے کام لو تب تق تک تقو اور تقوی کی بنیاد پر تمہارا خبر ہو تو پھر لا یا رکم گئی ان کی ساری خفیہ تصبیریں تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں یہ پکی بات ہے مالک کا فرمانا ہے ان تنصر اللہ یا سر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے النسر ماصبر فتح صبر کے ساتھ ہے اور اسی طرح سے فرما الفر ہوں ما تکلیف کے ساتھ خوشیاں ہیں اور السر ما الوزر تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی ضرور ہوتی ہے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے مگر اللہ اتنی قیمت وصول نہیں کرتا کہ توڑ کے رکھ دے لا کلف اللہ نقطل ہمیں یہ سارے خطرے مول لینے ہوں گے ساری دنیا کو اللہ کے لیے دشمن بنانا ہوگا میں کہتا ہوں اگر سوات والے خوش نصیب مخلص ہیں اور میرے گمان میں مخلص ہیں کیونکہ انہوں نے وہ کیا جو پاکستان میں آج تک کسی نے نہ کیا مجاہدین معاشرہ جہاز کر رہے اللہ ان کے جہاز میں برکات ناول فرمائے آمد اور ان کو کامیاب کرے آمد مگر ایک معاملے میں غفلت رہی کمزوری رہی جس میں سب سے پہلے ابو عمر عراقی حفظہ اللہ کا انہوں نے عراق میں قدم اٹھایا وہ ہے غیر اللہ کی پوجا کا خاتمہ غیر اللہ کی پکار جن قبروں پر لگائی جاتی ہے جو وقت کے بٹ بن چکے ان کو توڑ دینا ان کو توڑنے کے ساتھ توحید کامل ہوتی ہے کہ آؤ دیکھ لو اگر بابا کرنی والے سے تمہارے خیال میں اور تمہارے خیال میں یہ بھسم کر کے رکھ دینے والے تھے تو ہم بھسم کیوں نہیں ہوئے ہم نے تو یہ قبر تو یہ کام سوات والوں کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا یہ عظیم کام ہے حتیٰ کہ وہ جو شرک کرنے والے تھے ان کی دشمنی سے ہمیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے یہ کام کیا کیونکہ آدمی اپنے دوستوں سے بھی پہچانا جاتا ہے اور دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے کیونکہ مومن کو کفر بتاوت کا حکم دیا گیا جب وہ تعاون کا قبر کرے گا وہ تعبوت دشمن ہوں گے جس کے تواغ دشمن نہیں ہے بلکہ اسے لینے کے لیے جاتے ہیں مکے میں کیا آؤ بھائی صاحب آنکھیں بچھائیں گے پہلے کی طرح تشریف لے آؤ وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو وہ بدنصیب انسان ہے کہ تواغ جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور جس کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں اپنی مشکلات کا حل سمجھتے ہیں وہ عالم دین ہو کر توحید کی نعمت مالا مال ہو کر علم کے ساتھ وہ بد نصیب انسان ہوگا خوش نصیب وہ ہے کہ تباہی جس کے دشمن ہیں جو ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں ایک نوجوان ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے یوکال الحو ابراہیم پکڑ کے لے آؤ ابراہیم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا اللہ کرے بت ٹوٹے ہمارا نام لیا جائے یہ جنت کی ٹکٹ ہے ایک لمحہ بھی پہلے نہ مریں گے یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا اے لڑکے اور وہ لڑکا کون تھا جو کہ حبر الامہ ہے امت کا سب سے بڑے علماء میں سے ایک عالم ہے ترجمان القرآن ہے قرآن کا ترجمان ہے اسے کہا اے فض اللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ اللہ کی حدوں میں اس کے حکم حکمان اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے یعنی اللہ کے رسول پر کما حق ایمان اللہ اس آیت کے تحت یحفظ اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کر تجد ہوں تجاہت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا یعنی اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائے گا ہر وقت تیرے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے تو کبھی بھی مایوس نہ ہوگا گوانتا نامو بے کے جیلوں میں کیوں نہ ہو وہ آج بھی مایوس نہیں ہے. ایک بھی مرتب نہیں ہوا آج بھی آزان کی آواز اٹھتی ہے قرآن کی پیاری پیاری کرا آج بھی کئی کفار کے دل موم کر دیتی ہے کئی ایک امریکی مسلمان ہوئے ہیں. اور دنیا کے اندر عظیمت کی ایسی داستان رقم کر گئے کہ اپنے آپ کو اڑا لینے والے بے شک وہ علماء کے فتنے سے ایسا کرتے ہیں جو کفار کے مقابلے میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے آمین مگر اس سے کہیں بڑھ کر یہ صبر و استقامت کے پہاڑ ہے یہ ایک عورت ہے جس نے آفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کر دی یہ بیچاری آفیہ صدیقی یہ عظیمت والی عورت جو آج تک مرتب نہ ہوئی الحمدللہ اور وہ اسلام آباد میں مرنے والی دھواں سوکھ کر زخموں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے زبردست تکلیف دہ مناظر اور بڑی ہولناک آوازیں ان کو سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو لب بیک کہ ایک بھی مرتب نہ ہوئی یہ ایمان کی داستانیں رقم کرنے والے ضائع نہ جائیں گے اور اللہ ان کا انتقام لے کر چھوڑے گا یہ اللہ کا نہ بدلنے والا قانون ہے فلا تحتبن اللہ رسولہ اللہ کو اپنے رسل سے وعدے کا خلاف کرنے والا نہ سمجھنا ون فلا سب اللہ مخل رسولہ اللہ زبردست ہے اور سخت انتقام لینے والا ہے اب انتقام کی باری ہے قوم نے اب پوری دکھائی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ دستخط کرتے ہوئے اسمبلی کی اکثریت کے ساتھ یہ تسلیم کر لیا کہ ان کے ہاں نظام شریعت نہیں ہے وہ محمد کی قیادت کو املن قبول نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی اور کو دے رہے تو تمہارے ہاں نہیں ہے نا پکی بات ہے اس کے بعد آج توبہ کے دروازے کھلے ہم قوم کی بربادی اور ہلاکت سے خوش نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری معذرت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے بلا اللہ میتون کیا پتہ کیا زرداری توبہ کرے تو اس کی معافی نہیں ہوگی ہوگی حتیٰ کے کیا اوباما توبہ کرے تو معافی نہیں ہوگی ابھی تو دروازے کھلے ہیں توبہ کے بند تو نہیں ہوئے ابھی سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے مغرب سے طلوع تو, تو نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ایمان کا مظاہرہ تم کرو پھر اللہ کیا کرے گا اللہ یا کتاب تم جب اللہ کے رسول پر ایمان کا مظاہرہ اپنے عمل سے کر دو گے تو یہ باعث بنے کا اختلاف کہ تاکہ جان لے اہل اللہ یقدرون علی اللہ شعی کہ وہ کسی شعیح پر بھی کاجر نہیں ہے ایک سوئی کو بھی ہلانے پر قادر نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے اللہ تمہیں فتح دے گا علی رؤوس سل تم جیتو گے اور میں ابھی سفر حوالی کا ایک مضمون پڑھ کے آ رہا ہوں اور انہوں نے کہا مستقبل اسلام کا ہے تم مانو یا نہ مانو انہوں نے کہا میں قانون کے ساتھ اور تمہاری عقل کے ساتھ تمہیں منواتا ہوں ایمان تو میرا ہے ہی میں تمہارے اپنے دلائل کے ساتھ منواتا ہوں اور اس عالم ربانی نے ان کے دلائل کے ساتھ منوا دیا کہ اب مستقبل ہے اسلام کا کیونکہ یورپ فکر سے تہی بستا ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہا فرمایا وہ جان لے اہل کتاب یہود و یہودارا کہ اللہ کا فضل جو ہے اس میں سے کسی چیز کو نہ روک سکتے ہیں نہ کسی چیز کو زبردستی کسی کو دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا من کا نہ یا ظلم اللہ یم سر اللہ صرف دنیا جو کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ محمد کریم کی مدد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں اور آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کیا مراد لیں گے اس آیت کی تفسیر آج ختم ہو گئی بس اللہ کے نبی کی زندگی تک تھی نہیں آج اس کی تفسیر یہ ہے کہ محمد پر ایمان والے لانے والوں کی مدد جو سمجھتا اللہ نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں پھل بساب بن الاسما سم ملتا <يَوِيد> وہ چھت کے ساتھ رسا لگتا ہے پھر اس پہ اندر اپنے گلے کو باندھ لے اور لٹک جائے پھر دیکھے کہ اللہ پر غصہ اترائے کہ نہیں اس کی تفسیر علماء یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جائے آسمان پر اور اللہ کا فضل تو اہل ایمان پر بار بار جو ہے ان کے سامنے ان کی پوری کوششوں کے مقابلے میں نازل ہو رہا ہے اس کو جا آسمان سے روک اگر روک سکتا ہے یہ مفیبر مجاہدین دنیا بھر کے کفار کو اس وقت اس حالت میں لے آئے ہیں کہ ان کے منہ پر سوائے ان کی دہشت کے اور کوئی بات ہی نہیں ان کی دہشت اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر کاری کر دی اور ان کے الفاظ ہر وقت ایک ہی ہے کہ ان کو ختم کر دو دنیا میں اور کرنے کا کام ہی کوئی بس یہی وہ نقطہ عروج ہے جو دعوت میں جس وقت آن پہنچتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک مطالعہ کی مدد بڑے زور سے آتی ہے اگر ہم یہ شرط پوری کریں جو صحابہ کے لیے بھی ہے صرف آپ کے لیے نہیں صحابہ تک کے لیے یہ شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کریں تو فرمایا وہ جان لے گی اہل کتاب کہ اللہ یکرون اللہ شی امن فضل اللہ کے اللہ کے فضل میں سے وہ ایک ذرے پر بھی قادر نہیں کہ اہل ایمان سے روک سکے اب فضل آئے گا اور یہ جو کچھ مرضی کر لے اب اللہ پاک کا لکھا ہوا پورا ہوگا اور وہ کیسے پورا نہ ہوگا اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے اور قادر کون ہے دلّہ اور اللہ یہ ثابت کر دکھائے گا کہ فضل تو ہے ہی اللہ کے اختیار میں یوتی ہی میں یشا وہ جس کو چاہتا ہے دیتا یہاں پر میں نے اختیار میں ترجمہ کیا صبح میں سن رہا تھا اسی عالم میں ربانی کہ عقیدہ کہاویہ کی شرح ہو. شیخ فرماتے ہیں کہ ہم بجب اللہ کا بہت دفعہ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو کیا یہ تعویل ہے ید کی اللہ کے ہاتھ کی تعویل ہے انہوں نے کہا نہیں یہ عربی نہ جاننے کا نتیجہ ید سے مراد ہاتھ بھی ہے اور اللہ کا ہاتھ اپنی جگہ پر ثابت ہے قرآن و سنت کی سری آیات سے اور یہ بھی انسان کہتا ہے عربی کے اندر کہ یہ کافی جد میرے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام سارا کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ شیخ صاحب کو راضی کر لیں وہ کہتے ہیں یہ تو میرے ہاتھ میں ہے شیخ صاحب تو اپنے ایسے پیارے دوست ہیں کہ جس وقت چاہوں راضی کروں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا استعمال محاورتن بھی ہوتا ہے جس وقت اسلوب جو ہے عبارت کا عربی نقطہ نظر سے وہ یہ تقاضا کر رہا ہو کہ یہاں پر ترجمہ اختیار کیا جائے تو یہ ید کی نقی نہیں ہے اور یہ تعبیر نہیں ہے یہ عربی سے ناباکیت یا واقفیت ہونے کے باوجود دل کا تالاپن ہے اور کچھ نہیں واللہ بھی نہیں العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اس کا فضل نہ کم ہوا ہے نہ کبھی کم ہوگا تم سب کو اپنے فصل بانٹتا رہے تب بھی اس کا فضل اتنا ہے کہ کسی کے لیے کم نہیں کو اپنے آپ کو فضل کا مستحق تو بنا کر دے تو میرے بھائیوں یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے یہ لوٹ لینے کا وقت ہے اس وقت وہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ اللہ ان مراحل میں بہت دیا کرتا ہے تھوڑا سا ایک عبارت ہے یہ اکاس میں سے بہت پیاری عبارت ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے بے شک میرے پاس اینک تو نہیں ہے بہرحال انشاءاللہ یہ کام بن جائے اگر کسی کے پاس قریب کی ہو تو دے لیں مجھے یہ بڑا خوبصورت فتویٰ ہے جو عاد میں چھاپا گیا ہے سعودی لجنا کا یہ بہت سارے سبھا دور کرتا ہے سوال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں سعودی لجنا کو جو فتویٰ دیتی ہے علماء کے وار کی باز دعائی الالحق یہ کہتے ہیں یا بذکر توحید الحاق وہ توحید الحاق کا ذکر کرتے ہیں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے منہ سے بھی توحید الى انواع التوحید بال اضافہ وہ جو توحید اخلاص المعروف میں نے کہا دلالا تک مفہوم نہیں بنتا جو توحید کی جو تین قسمیں بیان ہوئی ہیں علماء بیان کرتے ہیں اہل سنت توحید ربوبیت توحید الوحیت توحید ربوبیت اللہ تبارک و تعالی کا پیدا کرنا اور ہر چیز کو اس کے کام پر لگانا اور ہر چیز کی نگہبانی کرنا اور توحید الوحیت اللہ کی عبادت کرنا اور عبادت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا اور توحید اسماع و صفات اللہ کے اسماء اور صفات کی توحید <تصفيق> وہ کہتے ہیں معروف تو یہ تین ہے مگر آج کل توحید الحق جو بیان ہو رہا ہے فہل حاضل قسم اور رابع یہ چوتھی قسم ہے ید الوفی عہد الواعط ثلاثہ اور ان تینوں کے ساتھ اسے بھی ہم شامل کر لیں اس کے اندر ڈال لیں یا اس کو چوتھی قسم بنائیں تو جواب دیا جاتا ہے کہ انواع توحید خلاصہ توحید کی قسمیں تین ہیں کیونکہ یہ سوال کرنے والا یہ دلیل دے رہا ہے کہ محمد بن عبد البہاد رحیمہ اللہ کے وقت توحید الوہیا کے بیان کی زیادہ حاجت تھی لوگ قبریں پوج رہے تھے اس وقت اسے بیان کیا گیا اور احمد بن حبل کے وقت رحمہ اللہ عصما اور شفات کی توحید کے بیان کی ضرورت تھی انہوں نے اس کا بیان کیا تو آج ہم توحید الحاق کا بیان کریں یہ کوئی چوتھی قسم ہے یا ان میں داخل ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں الماء توحید خلافہ توحید کی قسمیں صرف تین ہی ہے توحید الربوبیہ توحید الالوہیہ توحید الاسما و صفات ربوبیہ کی توحید الوہیا کی توحید اسما صفات کی تحیید بلائی سا ہونا کا رابطے ادھر کوئی چوتھی چیز نہیں ہے بالکل اس کے ساتھ بلکہ یہ وہ کہتے ہیں و بیمار انضل اللہ اللہ تعالی کے نازل کردہ کے مطابق حکم کرنا یہ ید خلو فی توحید الالوہیہ یہ توحید الالوہیہ میں شامل ہے کیونکہ اللہ کی عبادات میں یہ عبادت ہے کیا اللہ کے احکامات کے مطابق نماز پڑھنا اللہ کے احکامات کے مطابق لوگوں کے جبروں میں فیصلے کرنا دونوں ایک طرح سے عبادت ہے نماز کی اپنی شرائط ہے اور اپنا طریقہ ہے اس کی اپنی شرائط ہے اپنی حدیں ہیں اپنا طریقہ دونوں عبادات ہے لہذا یہ توحید اللوہیا میں شامل ہے بلکہ توحید الربوبیہ میں بھی شامل ہے کہ جو شخص لوگوں کے لیے قانون بناتا ہے اور جو اسمبلی بناتی ہے یہ اللہ کے مقابلے میں ربوبیت کی دعوےدار کیوں اللہ لہ الخل ام پیدا کرنا حکم کرنا اسی کا حق ہے جو پیدا کرے تو یہ تو حقی اللہ کا تھا جس نے اس حق پر ڈاکہ مارا اس نے اپنے آپ کو رب زلجلال والاکرام کے مشابہ کرار دیے اور ایک سفر شخص بیان کرتے ہوئے کہتے عقیدہ تحاویہ کی کہ دو قسم کے شرک ہیں عام پھیلا ہوا شرک ہے کہ اللہ کے مشاب مخلوق کو قرار دینا اور کبھی یہ بھی ہے کہ مخلوق اپنے آپ کو اللہ کے مشاب قرار دیتی اور یہ بدترین قسم شرک تھی اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے بڑے بڑے القابات سے پکارا جائے ان یہ شرک میں داخل اور میرے آنے پر لوگ تصویریں بن کے کھڑے ہو جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا ہم ان سے پیار کرتے تھے اور اتنا احترام کرتے کہ دنیا بھر میں کسی کا اتنا نہیں کرتے تھے اور کیوں نہ ہو مگر ان کے آنے پر ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس بات کو سخت نا پسند کرتے اور ہمارے جوکہ پسند کرے اس کے آنے پر لوگ تصویریں بن کے کھڑے ہو جائیں تو اپنا ٹھکانا جہنم میں سمجھے اور شیخ فرمات نے اسی لیے تصویر بنانے والے کو سب سے زیادہ آزاد کا جو ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کی نقل کرتا ہے تو یہ ربوبیت میں بھی شرک ہے جب یہ قانون بناتے ہیں یہ الوہیت میں بھی شرک ہے اور فرمایا یہ سب انواع شرک میں داخل ہے کوئی نئی قسم نہیں ہے اس لیے توحید الحاق کا نئی قسم کے طور پر بیان کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے آج سے میں اس بیان کو چھوڑتا ہوں اسے ہمیشہ توحید العلیہ کے تحت بیان کروں گا مگر بیان کرنے والوں کو بداطی نہیں کہتا یہ اس طرح ہے اس استعمال ہو سکتی ہے بات سمجھانے کے لیے نئے لوگوں کے لیے نئی استراحات اگر وہ بات کو سمجھا پاتی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں مگر اس کے باوجود وہ اصطرحات جو سلف نے استعمال کی یقیناً وہ خیر اور برکت کی باعث ہے ویسے قلبانی رحمہ اللہ کی ایک تقریر سن رہا تھا تو ان سے ایک شخص کہتا جی میں لوگوں کے جن نکالتا ہوں اور جادو کا علاج کرتا ہوں اور جن مجھے بتاتے ہیں کبھی کبھی کہ فلاں جگہ جادو ہے یہ ہے اور وہ ہے اور بس وہ میں پھر اس کے مطابق فائدہ حاصل کرتا ہوں اور لوگوں کو نقصان سے بچاتا ہوں تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ان کا خلفی مانا کہ تُو ہمارے ساتھ سلفی ہی ہے تو کہتا ہاں کیوں نہیں اس نے کہا سلف سے جس معاملے میں تیرے پاس کوئی ثبوت ہے اس معاملے میں تو سلف ہے جس معاملے میں سلف سالہین سے تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں تو خلف ہی ہے تو انہوں نے کہا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تجھے تج سے معلومات شیاطین سے لیتا رہے شیاطین سے معلومات حاصل کرنا ان امور کی جو اللہ نے ہم سے غائب کر دی یہ حرام الا یہ کہ کوئی وہ معلومات دے کر جائے اور صاحب وحی اس بات کی تصدیق کر دے کہ جھوٹا سچ بولیا شیخ کلمانی نے اس معاملے میں اس کو بنیاد بنایا تھا سلفی کی تعریف یہ ہے شیخ سفر نے بھی کہا یہ سلفی کی تعریف نہیں ہے اس نے کہا کہ بہت بڑی خرابی اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ سلفی حنفی کا الٹ ہے سلفی حاملی کا الٹ ہے سلفی شافعی کا الٹ ہے یہ نہیں ہے سلفی انہوں نے کہا سلفی بداطی کا الٹ ہے جو سلف کے طریقے پر ہے جس پر صحابہ تعبل تبا تعبین قرون نے سلاخا تھے وہ ابن تہمی رحیمہ اللہ یا آج کا کوئی عالم ہے وہ غلطی ہے اور جو اس طریقے پر نہیں ہے جس پر اللہ کے نبی انہیں چھوڑ کر گئے تھے وہ غلطی ہے بے شک وہ فقہ حنفیہ کے طریقے سے دلائل کو اخذ کرتا ہے قرآن و سنت سے فقہ حملیہ کے طریقے سے اخذ کرتا ہے شافی کے طریقے سے یا مالک کے طریقے سے یہ بنیاد نہیں انہوں نے کہا اس بنیاد کو مشہور کر کے بہت بڑا غلط فہمی کا سامان پیدا کیا گیا اور حقیقی دعوت کے لیے کانٹے بیت دیے گئے لہذا یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ صرف ایک رد کیا جاتا ہے آج سوات والے حنفی بس ہیں بس پھر وہ مسکراتے ہیں زیر لا پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں ایک دوسرے پر صرف ایک سوال پوچھ لیجیے کیا حنفی کفار ہے بھئی کفار ہے تو ٹھیک ہے ان کی ہمدردی ہمارے لیے فرض نہیں ہے اگر کفار نہیں ہے مسلمان ہے کسی درجے کے بھی تو اس درجے کے ہم دردی جس درجے کے مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمیں تو ان سے خیر کی خبریں سنائی دے رہی خاص کر قبروں کی پوجا کا رب پہلی دفعہ پاکستان میں یہ عظیم کام جو ہونے والا ہے اور یہ کام اگر نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا جب تک یہ قبریں جن پر غیر اللہ کی پکار لگائی جاتی یہ ختم نہیں ہوتی اسلام کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہم یہ دیکھتے ہیں اور اگر قائم ہوگی تو وہ بدا کی ریاست ہوگی اور کمزور ریاست ہوگی جیسے ابن تعمیر کے وقت تھی کہ علماء ربانیین کو چوتھے دن جیل میں جانا پڑے گا اگر صحیح اسلامی اسٹیٹ قائم ہوگی تو وہ اسی طرح سے قائم ہوگی جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بت گرائے تھے سارے مکہ کے اور تمام پوجی جانے والی دیویوں کے بت توڑ دیے تھے اور جس طرح اس کے بعد علماء ربانی نے حتیہ کے ماضی قریب میں محمد بن عبد الوہا اور ان کے تربیت یافتہ بادشاہوں کو تین دن کے لیے بھی اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو انہوں نے تمام پوجی جانے والی قبروں کو صاف کر دی آج یہ حال ہو چکا ہے یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہب کے وقت اس کی ضرورت تھی قبروں کی پوجا کے رات کی آج اس سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ راد نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ بڑے بڑے توحیدیوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں قبر سے جلوس نکالا جاتا ہے پہلے کیا تھا اب کیا تھا مزا کے جمہوریت چیف جسٹس کو بحال کرانا اور انصاف اب اسلام کا نام بھی ختم ہو گیا تھا جلوس کہاں سے نکل رہا تھا برکات کے لیے فتح حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑے پاکستان کے پوجے جانے والے بت سے علی حجویری کی قبر کیا اس پہ کبھی برکات کا تصور کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت سے بچا لی اور شکر کریں وہ بڑا ارحم الراہمین ہے اس نے مولت دے دی توبہ کے لیے آئیے مل کر توبہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے کفر کا اور تاغوت کا ڈر اتار دے آمین اور اپنے در اور اپنی امید کے ساتھ ہمارے دل کو بھر دے اور اپنے توقل کے ساتھ ہمارے دل کو ثابت کر دے آمین اللہ پاک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سچا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جو ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ بنے آمین کچھ لوگ اپنی کتابوں میں یوسف اور کا ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کو نامانا ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس لوگوں کو بتایا کہ لوگ نہیں جانتے ہوتے نہیں کرنا سوال کیا گیا ہے کہ یوسف اور راوی کے بارے میں کچھ لوگ ان کا ذکر اہل ایک آنے عالم رہتے ہیں یہ جائزار